أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتهم الله حق تباته ولا دموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس باحثة وخلق منها زوجها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 ما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل فدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ وَغَوَا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 بسمر امینات اللہ ضور محمد کی اس آیت کریمہ میں تعالیٰ نے ابن حبیب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حکم ارشاد فرمائے فاہلم جس کا معنی ہے جان لو اور علم حاصل کرو عرب میں یہ امر کا صیغہ کہلاتا ہے امر کا معنی حکم یعنی کسی چیز کا حکم دیا جائے اس کے لیے عام طور پہ امر کا سیرہ استعمال ہوتا ہے جیسے عتیم الفا نماز کا حکم ہے اور عتیموں امر کا سیرہ ہے بحد الزکا زکات کا حکم ہے اور وآدو کی امر کا سیرہ ہے جس کی دلالت یہ ہے کہ یہ فرضیت وجوب کا معنی دیتا ہے فاہلم جو ہے یہ عمر کا سیرہ ہے علم طلب کرو علم حاصل کرو تو اس بات کی دلیل ہے کہ طلب علم جو ہے یہ ایک شر فریضہ ہے اور فاہلم کی تشریح اور تفصیل نبی اسلام کی ایک حدیث میں بھی وارت ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ طلب العلم فریضت العلاََ مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے بعض جگہ یہ حدیث اس طرح پڑی گئی ہے کہ طلب العلم فریضت اللاک المسلم و مسلم و مسلمہ کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ ہے طلب علم لیکن اس حدیث میں مسلمہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اتنی حدیث ثابت ہے طلب العلم فریض علی کل مسلم مگر اس میں مسلمان عورتیں بھی داخل اور شامل ہیں وہ بھی علم حاصل کریں علم طلب کریں اگرچہ جی عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ نبی اسلام کے قربان صاح شفایت الرجال کہ شرعی احکام میں اگر جو مرد مخاطب ہوتے ہیں مگر عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مشابہ ہیں یعنی وہ احکام مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں اللہ تعالی کا فرمان فعلا علم نبی نبیر کی حدیث کہ طالب کل مسلم کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اس فریضے کی کچھ حدود ہیں مثلا اللہ رب العزت کی توحید کا علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں چار چیزیں جاننا ضروری ہے اور یہ فریضہ ہے ہر مسلمان مرد کا اور عورت ایک اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا کہ وہ ذات موجود ہے اس کا موجود ہونا برحق ہے دوسرا اس ذات کا رب ہونا کہ وہ پوری کائنات کا رب ہے رب ہونے میں تین چیزیں شامل ہیں ایک اس کا خالق ہونا دوسرا اس کا مالک ہونا تیسرا پوری دنیا کے جو امور ہیں معاملات ہیں تدبیر کرنا جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اللہ تعالی کے امر سے ہو رہی ہیں اللہ خلق والر پوری دنیا اللہ کی خلق ہے اور اس پوری خلق پر اللہ کا امر نافذ ہے کسی کا پیدا ہونا کسی کا مرنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا صحت مند ہونا بیمار ہونا مالدار یا فطیر ہونا یہ سارے تصرفات اللہ تعالیٰ کے عمر سے ہیں یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا وہ اکیلی ذات رب ہے تیسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے اللہ تعالی کی توحید کے تعلق سے کہ اللہ اکیلا معبود ہے سچا محبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو لوگوں نے بنا رکھے وہ سارے جھوٹے سارے باطل معبود حق صرف مارا رب العزت چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے اس کے نام ہیں پیارے پیارے اس کی صفات ہیں بہت سے افعال ہیں جو وہ انجام دیتا ہے ان سب پر ایمان ہو اور ایمان بھی ایسا جو مخلوقات کی تشریح سے پاک ہو کسی جسم کے منفی تحویل نہ ہو یہ فعل علم حاصل کرنا اور جاننا اس کے بعد دین اسلام نے کچھ چیزوں کو اسلام کے رکن کے طور پر پیش کیے صحیح بخاری میں عبداللہ برحمر رضی اللہ عمل کی حدیث ہے پونی السلام علیہ اسلام کی جو بنیاد ہے پانچ سکولوں پر ہے پانچ ارکان جب پانچ دائم ہیں دین اسلام کے شہادت اللہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ جی پہلا رقبان الفلاح اور نماز قائم کرنا بحطا ذکا اور زکوۃ دینا وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا حج الویف من استطاع سے منستی اور جس بندے میں حج کرنے کی طاقت ہو اس کا حج کرنا پانچ اسلام کے ارکان جن پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اور قائم ہوتی ہے جو کہ یہ ارکان ہیں اور رکن کی حیثیت فرضیت اور واجب کی ہے لہٰذا یہ بھی حضول علم کے دائرے میں داخل اور شامل ہے کہ ہر بندے کا علم ان ارکان کے تعلق سے پورا ہو توحید کی گواہی نبی نبیل اسلام کی رسالت کی گواہی نماز کی اقامت نماز کا طریقہ مسنون نماز کی ادائیگی نماز میں رسول کریم تو سلم کی اتباع فرض ہے سن لو کمارا یہ تو لی کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کے حکام اور مزائل ہیں جن کو اللہ البارس نے مال دیا اور صاحب نصاب بنایا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حکام کو جانتا ہو زکات کے نظام کو جانتا ہو پھر رمضان کے روزے ہیں حج بیت اللہ ہے اگر طاقت ہو مالی طاقت بدنی طاقت یا ارکان خمسا ان کو جاننا ضروری تاکہ بندے کی جو عمارت ہے دہلی اسلام کی پوری قوت سے قائم رہے اور کوئی رکن گرنا چاہے ٹہنا چاہے ورنہ دین کی عمارت گر جائے گی یہ کمزور پڑ جائے گی اور بالآخر سکوت کا شکار ہو جائے گی یہ فا علم جان لو علم حاصل کرو دین اسلام کا آغاز بھی پہلی بہی جو نازل ہوئی اسی موضوع سے متعلق تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک البی خلق اقرا بھی امر کا سیاہ ہے پڑھو یہاں فعلم ہے جان لو اور وہاں اقرا پڑھ لو اور اس پہلی وحی میں اقرا دو دفعہ استعمال ہوا اقر امر بکل اکرم اللہ علم ابل قلم سیغ امر اسے دو بار دہرایا گیا جو پڑھنے لکھنے کی اہمیت کی دلیل ہے تو اللہ رب العزت اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ فلم جان لو کس چیز کو جان لو ایسے تو علم کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے لیکن وہ بنیاد علم کی جسے جاننا ضروری ہے وہ ہے انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معمول نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی جان لو لا الہ الا اللہ یہ معرفت انتہائی ضروری ہے اور اس کے علم کا حصول ایک فریضہ ہے بلکہ تمام فرائض میں سب سے سر فہرست پیارے فرض محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا مشن تھا اس کا آغاز ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ لوگو کہو پڑھو اقرار کرو لا الہ الا اللہ تو یہ علم و معرفت کی اساس ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی معرفت اس کا سچا اور صحیح ادراک یہ وہ عقیدہ ہے جس کو پہچانے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے جیسے کہ سیدنا سید نب صدیت رضن ہو ان سے مربی ایک حدیث مسرت احمد میں اور اس کے الفاظ ہیں نجات و حاضر امر کہ ایک بندے کی نجات کا محور کامیابی کا محور کیا ہے الکلی مت عرضتها اور ام امی فرودا وہ کلمہ ہے جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا مگر اس نے ٹھکرا دیا اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا وہ کلمہ نجات کا محبر ہے مہبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے کے اعمال میں تمام نیکیاں شامل ہوں نمازی ہو بلکہ تہجد گزار ہو زکات دینے والا ہو صدقات اور عطیات کے ڈھیر لگانے والا ہو ہر سال حج کرنے والا ہو عمرے کرنے والا ہو اور اس کے نام امال میں ہر نیکی شامل ہو لیکن اگر توحید کی معرفت نہیں ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے اپنے درست علم کے ساتھ تو چونکہ نجات کا محور موجود نہیں لہذا کوئی نیکی کوئی عمل اس کے لیے مفید نہ ہوگا کارگر نہ ہوگا لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہو جس کے پاس اعمال سانح نہیں ہے مگر نا عند اللہ ہے اقرار کے ساتھ تصدیق کے ساتھ سچے قبول کے ساتھ اور کامل معرفت کے ساتھ تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس دو میں سے ایک نتیجے کے ساتھ ہی اللہ تعالی چاہے تو اسے اس کی توحید کی برکت سے ابتدائی سے معاف کرے اس کے اعمال کا حساب نہ لے بلکہ خالی گناہوں کا اقرار کروا کے اس کو چھوڑ دے اور یہ توحید کی بارکات میں سے ایک برکت ہے یہ توحید کے سمارات میں سے ایک سمرا ہے اور اگر چاہے تو اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر دے وہ معاملہ ہے عمل نہ کرنے کی سزا دینے کا اس کو سزا دے دے مگر وہ سزا دائمی نہیں ہوگی ہمیشہ کی نہیں ہوگی جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے اس کی سزا دائمی ہے اس کا جہنمی ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ان لا پی انگوشرا کر دے اللہ کے دربار میں ایسے بندے کی بخشش ہی نہیں ہے جس کے پاس لا الہ ہی دلہ نہیں ہے یعنی اس کلمے کا فہم نہیں ہے ادراک نہیں ہے صحیح علم نہیں صحیح معرفت نہیں یہ کلمہ ایسا ہے کہ خالی تلفظ کافی نہیں ہے گزانا چاہے آپ ہزار بار بھی اس کلمے کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مگر یہ ورد اگر علم و معرفت سے خالی ہے تو کوئی فائدہ نہیں پیارے کے عمر نے اس کلمے کو نجات کا مہبر کہا ہے منقابل دل دل کلمہ چل رہا تھی ارس تو آئلہ امی فوردہ نجات جس نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنی چچا پر پیش کیا تھا اس نے ٹھکرا کی رد کر دیا اس کلبے کو قبول کرنا محبر نجات ہے کلمے کے ساتھ اگر اعمال سارے ہیں تو نجات بھی ہے اور دراجات گناہ بھی ہیں اور اگر کلمے کے ساتھ گناہ ہیں معصیتیں ہیں تو پھر معاملہ دو میں سے ایک ہے یا تو توحید کی برکت سے گناہوں کی بخشش جیسے اس شخص کا واقعہ جس کے لا الہ الا اللہ نے قیامت کے دن اس کے گناہوں کے ننانوے رجسٹروں کے پرخچے اڑا دینے صرف اس کلمے کے اقرار اور اس کلمے کا علم جو اس کے دل میں اس کلمے کی گواہی تھی معرفت تھی پوری مصیبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ اور اندر میں عزت نہیں دیکھ کی دیکھی سنبھال کے رکھی قیامت منگ بندہ پیش ہوگا گناہوں کے ننانوے دفاتر کے ساتھ مگر یہ قدمہ ان دفاتر پر بھاری بڑھ جائے گا بندہ نجات پا جائے گا اور یا پھر دوسرا معاملہ ہے کہ اللہ رب الزت اسے گناہوں کی سزا دے دے اور بالآخر اسے جہنم سے نکال دے اس کے لیے جہنم کا خلود نہیں ہے ہمیشہ کی نہیں ہے یہ بھی توحید کی مراکات میں سے ایک برکت لیکن ایک بندے کے اعمال میں ہر قسم کی نیکی ہو بلکہ نیکیوں کے ڈھیر ہو بلکہ ہر نیکی کا حجم ایک پہاڑ کے برابر ہو لیکن اس کے اعمال میں نجات کا محور نہ ہو جو کہ لا الہ لائیں تو تمام لیکیاں بے کار ہیں اور کوئی ان کا فائدہ نہیں لہذا نبی کریم صلی السلم کے لیے یہ حکم کہ فائدہ آپ کی یہ کڑی ذمہ داری اولی ذمہ داری کہ آپ پہچان لیں لا الہ الا اللہ کو اس کی معرفت لیں اس کا علم لیں اس آیت کریمہ کے مخاطب محمد الرسول اللہ ہے اللہ کیا ہم نہیں ہیں ہم تو اولویت کے ساتھ اس کے محاطر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم تو آئن الحلف سب سے بڑے آنے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مگر پھر بھی حکم ہے کیا پہچانو جانو, جانو علم لو لا الہ الا اللہ پھر اس کو پہچاننے کی ہماری کس قدر ذمہ داری ہے اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کیونکہ بیشتر لوگ اس کلمے کو نہیں پہچان رہے اکثر جو میرا مشاہدہ ہے اکثر واحدین کو دیکھا جو اس کو پڑھتے ہیں مگر معنی درست نہیں کرتے جوش لا الہ الا اللہ کوئی مشکل خوشا نہیں کوئی حاجہ روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں یہ کلمے کا معنی نہیں ہے یہ کلمے کی صحیح معرفت نہیں ہے یہ کلمہ اللہ تعالی کی ربوحیت کا کلمہ ہے اور ترجمہ ربویت کا ہو رہا ہے اللہ رب ہے کوئی شک نہیں مگر انبیاء انبیاء کرام کی جو دعوت توحید تھی اس کا اصل مرکز اللہ تعالی کلوحیت کی توحید کہ وہ اکیلا معبود ہے دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے امبیائے کے رام کو اپنی زندگی میں اپنی قوموں کی طرف سے اسی جاہلیت کا سامنا تھا ورنہ وہ جانتے تھے آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے ہم پر اختیار اللہ دائنا کا ہے روزی دینے والا اللہ ہے یہ ساری توحید ربوبیت ہے اس میں تو کوئی اسکال نہیں تھا اسکال کیا تھا کہ اللہ بھی عبادت کے لائق تھے اور یہ بدھ بھی عبادت کے لائے تھے ان کے بھی طواف ہوتے تھے انہیں بطور شفیق اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے ما اللہ اللہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے اللہ کا تکرب ہو جائے ان کا اسکال توحیدر مبینت میں نہیں تھا بلکہ توحید ان میں ہی اور آج نامعلوم کس سازش کے تحت اس کے صحیح مفہوم سے صرف نظر کیا جاتا ہے اراد کیا جاتا ہے بلکہ ایک بڑی جماعت جن کی تعداد لاکھوں کی ہے لاکھوں کے ان اجتماعات ہوتے ہیں وہ کلمہ اللہ کا رہنا کیا کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یتیق اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یتیق یہ لا لال کا ترجمہ نہیں ہے اصل جو انبیاء کی دعوت کا سمرہ ہے اس سے منہ پھیرنا ہے اور ایک سازش کے تحت امت کو اس سے غافل کرنا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے یقین ہونا چاہیے مگر جو گلمہ لا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ کا کلمہ ہے کہ اللہ اکیلا معمود حق ہے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اس, اس معرفت کے ذریعے جو بھی اٹھے ہیں شرک کے سارے مسمار ہو جائے جہ کی تلوار ایک ایک شرک کے دیکھو مسمار کر دے جو اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں معمول کھڑے کیے گئے ان کی گردنوں پر یہ تلوار چل جائے اور سب کا خاتمہ ہو مگر کیا کہا جائے جعت جی دو تاکہ چوڑ ہو توڑ نہ ہو اللہ کی توحید کی بات تو کرو لیکن یہ جو شرف کے مراکز ہیں مزارات ہیں ان کی ترمیم نہ کرو تاکہ لوگ جڑ یہ خاک کا جڑنا ہے جوتا کی توحید سے آ ہو جڑنے کی بنیاد توحید ربر آنے نہیں اگر کوئی جوڑ شرک کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ جوڑ تارے انکبوت ہے مکڑی کا چالا اس سے مضبوط ہے اس جوڑ کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں جوڑ کی بنیاد اللہ تعالی کی توحین اور تبھی تو نبی اسلام کو حکم دیا اللہ کیا پہچانیں لا کو اس کا ادراک حاصل کرے اس کی معرفت ہونی چاہیے اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں کوئی الجمرا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے جس کے فہم کے لیے وقت چاہیے دو جملے ہیں لا الہ اور اللہ پہلا جملہ کسی چیز کی نفی کر رہے کسی چیز کا انکار کر رہے اور دوسرا جملہ کسی چیز کو ثابت کر رہا خلاص جس کا انکار کر رہے اس کا تم بھی انکار کر دے اور جس کو ثابت کر رہے تم بھی ثابت مانو یہ کلمہ لا کرنا اللہ انکار کیا ہے کوئی معبود نہیں ہے بس مان لو جان کوئی عبادت کے لائن نہیں کسی مقام پر بھی نہ کوئی آسمانوں میں نہ کوئی عالم علومی میں نہ کوئی عالم سفلی میں نہ کوئی زمین کے اوپر نہ زمین کے اندر نہ کوئی زندہ نہ کوئی بردن نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر لا, لا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس چیز کا انکار ہو رہا ہے اس انکار کو مان لو قبول کر لو اگر اس انکار کو نہیں مانتے تو ہزار بار گیا لاکھ بار گیا کروڑوں اربوں کھربوں باری گرما پڑ دو کوئی فائدہ نہیں جب تک لا علا کہ پہلا جملہ جس چیز کا انکار کر رہا ہے اس کے انکار کو نہیں مانو گے اس انکار کو قبول نہیں کرو گے اور اللہ کسی چیز کو ثابت کر رہے اس کے اس بات کو مان لو الا اللہ کا مان صرف اللہ ہی محمود حق صرف اللہ ہی عبادت کے لائق تو نفی اور اس بات کو بطورے نفی مان لو اس بات کو بطورے اس بات مان لو بس یہ تبادلہ پورا ہو گیا دین اسلام کا محور جس کا فہم کوئی مشکل نہیں انتہائی آسان لیکن اس پورے علم کو بصیرت کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ مان لو سمجھ کر قبول کر لو ایسا ہو گیا تو پھر وسط لذنب لزم دیں اب استحفار کر دوں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو دوسرا حکم ہے ایک فرن بننا اور دوسرا وسطم لذنب پھر ساتھ استغفار شروع کر دو پیارے پیغمبر محمد کو اللہ الرسود اللہ سم ہے اللہ کے اس فرمان کو کس طرح سمجھا آپ کی حدیث کہ اللہ کو لیا میں مر رہا میں اپنے رب کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے روزانہ سو دفعہ استفار کرتا ہوں ہم کس قدر محتاج ہوں گے یہ دونوں امر ان کا مخاطب محمد الرسول اللہ رسول کہ پہچان لو جان لو لا لاید اللہ کو اور استفار کر تو اس معرفت کہ ہم کس قدر محتاج ہیں اور استغفار کے ہم کس قدر محتاج ہیں ان نور جوان والا کل بھی وہ نہیں استفر اللہ میں جب بھی اپنے دل میں کوئی سا محسوس کرتا ہوں تو میں اکٹھا سو دفعہ استغفار کرتا ہوں عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق مجلس میں رسول اللہ اچانک استحفار شروع کر دی استفر استفر ہی ہے یا اللہ مجھے معاف کر کے یا اللہ میری توبہ قبول کر کے یا اللہ میں استفار کرتا ہوں یہ کلیما بار بار دہرا رہے اور میں گنتا جا رہا ہوں پیارے نگی کے اس مجلس میں ان کلیمان کو سو بار دہرایا سو بار استفار کیا پھر جب استغفار کی بنیاد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو استغفار کا عمل بھی آسان ہو جائے گا حالانکہ گناہوں کا معاملہ بڑا ناک ہے لیکن اگر استغفار کی اساس لا الہ الا اللہ ہوگا سچی معرفت کے ساتھ سچے علم کے ساتھ اور اس وقت کے تفادوں کے ساتھ تو استفار کا معاملہ بہت ہی آسان ہو جائے گا جب نا آدم لو السماء ثم بڑا سماستر اناما گانا مل کر ولا ابالی آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو صرف ایک بار استفار کرو مگر احساس وہی ہے فائل من لا لا اس بنیاد کے بغیر استفار کا کوئی فائدہ نہیں یہ بنیاد اگر موجود ہے اور تو میری طرف آنا چاہ رہے تیری زندگی کے اسی سال گنا میں گزرے مگر اس راسد بنیاد پر قائم رہ کر اور اس کلمی کی معرفت کے بعد استفار کرے گا ایک بار کے استغفار سے اسی سال کی گناہ معاف ہو جائے گنا ابا مجھے کوئی پرواہ نہیں بنا میرے لیے کام مشکل ہے کوئی کام مجھ پر بھاری ہے نہیں ہر دل مگر جو بنیادی شرطیں ہیں اصول اور قواعد ہیں ان کی پاسداری ضروری یہ دین قواعد کا نام ذاتی مردی کا نام نہیں ہے اور قواعد اللہ نے بنائی دیکھیں کس طرح مقبر جڑائی جا رہی اس احساس پر قائم رہ کر ایک بار استفار کرے گا سارے گناہ کر دو اسی سال تنہیں بدا کر کے کتنے اللہ کی غیرت کو دلکارا ہوگا اس کے غیرت کو چیلنج کیا ہو کیونکہ نبی رستان کی حدیث ہے غیر اللہ ماں ہر رماڑوں بندہ جب بھی کسی گناہ کا انتقاب کرتا ہے تو وہ تو حقیقت اللہ کی لہرن کو دلکارتا ہے اسی سال کی رنگ گناہوں کی دندل میں پھنسا ہوا ایک معاشیت دوسری معاشیت کس قدر اپنے رم کو ناراض کیا ہوگا کس قدر اس کی غیرت کو نلکارا ہوگا مگر جب تو نے یہ پہچان لیا کہ لا لاء لاہ کیا ہے اور اس بنیاد پر ایک بار استغفار کر لیا اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوگا کہ سارے گناہ ایک استغفار سے بر دے گا واقع لیکن ترتیب یہی ہے فائدہ مند نہ ہو لاء لاہ وسطہ پھر کہ پہلے اس کرمی کو پہچان پھر استغفار کر یقیناً اس کا فائدہ ہو ورنہ اس کائنات کا اللہ کا سب سے بڑا حبیب کون ہے سب سے بڑا خلیل کون ہے اللہ تعالیٰ کو کس بندے سے سب سے بڑھ کر محبت ہے انسانوں میں جنوں میں فرشتوں میں محبوب ہے کہ کون ہے محمد الرسول ہوتا دراصل مگر جب قائد رسول کی بات آئے گی تو وہ اٹل ہے. نہیں نا اشرف تو نہیں اے محمد صلی اللہ باوجود ہے کہ آپ ہمارے حبیب ہیں محبوب ہیں ہمارے خلیل ہیں اور سب سے بڑھ کر محبوب ہے لیکن سن لو اگر شرک آپ سے بھی صادر ہو گیا تو آپ کی بھی تمام نیکیاں برباد کر لو یہ اصول کی بات ہے اسی سال کا گناگر اگر نکتا توحید کو سمجھ گیا ایک بار استخار کر لیا دوں اور پوری زندگی ہماری اجاعت میں گزارنے والا ہماری محبت کے سمندروں میں ہوتے کھانے والا اگر ایک بار شرک کا انتخاب کر بیٹھا تمام نیکیاں برباد کر دوں گا تو نجات کا مہر جو ہے وہ آنے کے کائنات کی توڑی فائدہ مندنا ہو لاید اس بات کا علم حاصل کرو کہ لاید اللہ کیا ہے اس کلمے کے ارکان کیا ہیں بنیادیں کیا ہیں اور اس کی معرفت کی ضروری جو دکھتے ہیں وہ کیا ہیں اس کے پاس مستفر نظم ہے گناوں کا معاملہ بہت ہی شانت ہے ایک گناہ پر بھی معاوضہ ہو سکتا ہے جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے لیکن کلمے کو پہچان کر میرے پاس آ جاؤ ایک بار استفار کرو گے تمام گناہ بات کرو اور تیسرا حکم ودین مومنین و مومنات استفار اپنے لیے کرو اور مومن بندوں اور مومن عورتوں کے لیے کرو اپنی امت کے مولین کے لیے کرو اللہ تعالیٰ کس قدر چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں بھی وہ عرش فرشتوں کو جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے اور عرش کے ارد گرد ہیں انہیں یہ چوٹی دیتا ہے کہ مومنوں کے لیے استفار کر بلکہ قرآن کہتا ہے ان کے تین ہی کام وہ چار فرشتے جو عرش کے حاملین ہیں اور کروبین فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں سے محلہ کا طواف ان کا عمل ہے اور سات ساتھ تین ڈیوٹیاں ایک کہ وہ اللہ تعالی کی تسبیح کرتے رہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ تسبیح و تحمید کریں بھائی اور اللہ پر ایمان مضبوط سے مضبوطر کرتے جائیں توحید کی معرفت میں آگے بڑھتے ہی جائیں اور تیسری للہ آمن میرے مومن بندوں کے لیے استفار کرتے ہیں کتنی اس کی چاہت ہے کہ سارے مومن بخشے چنانچے اتنے بڑے ملائکہ کرامین عرش اور ملائکہ کر جو جو عرش کے ارد گرد اس کا طواف کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے میرے مومن بندوں کے لیے استفار کرو اور یہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لال کو پہچان لو اپنے لیے استفار کرو اور میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کے لیے بھی استفار کرو بنیادیں فراہم کر دی گئی اصول بدا کر دیئے گئے قوانین موجود ہے یہ شریعت کسی کے گھر کی لانڈی نہیں ہے جیسے چاہو پھیر لو یہ شریعت اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ضوابط کا نام ہے قوانین کا نام ہے اس قانون کی مخالفت اگر وہ شخصیت بھی کرے گی جو سب سے بڑی اللہ کی محبوب ہے دھمکی آپ نے سن لی کہ تمام نے کیا برباد کر دوں گا نبوبت کا منصب چھین لوں گا جاہرین کے سب میں کھڑا کر دوں گا اور یہاں میرے بندو اگر تم نبے سال سو سال میں گزارتے ہو ایک دفعہ استحبار کر دو مگر ترتیب اس کے بیان ہو چکی استحفار سے سارے گناہوں سے تمہیں پاک صاف کر دو برا بھی میرے بندے اگر ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن شرک نہ ہو جو مرضی گنا تھی کیا ہو شرک نہ کیا ہو تو شرک نہ کرنے کی برکت سے تیری توحید کی معرفت کی برکت سے اور یہ کرما لا الہت اللہ اس کی صحیح پہچان کی برکت سے میں سارے گناہوں کو دھو ڈالوں اور تیرے گناہوں کی جگہ اس پوری زمین کے دامن کو مغفرت سے فضل سے رحمت سے بھر کے تجھے لوٹا دوں گی احساس کیا ہے بعد بھروں کو بھی صحیح ہے کہ تھی نے شرک نہ کیا توحید پر قائم رہو اور توحید پر قائم رہنا پوری مائفل کے ساتھ تو میرے حبیب صلی اللہ صلاح پہلی ڈیوٹی پہچان لو لائنا ہے تنا کو دوسری ڈیوٹی پہچان کے بعد استفار کرو اور تیسری جی میرے مومن بندوں اور بندیوں کے لیے بھی استفار کیا اس کا ثواب اور فضیلت نبیر اسلام کی حدیث ہے من استغفر منستا یہ سب سے بڑا ثواب ہے واللہ بلانی کہ جو مومن بندوں کے لیے استفار کرتا ہے اب وہ ایک کے لیے کرے دو کے لیے کرے دس کے لیے کرے یا سب کے لیے کرے اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کے بدلے اسے ایک نیکی ادا فرمائے گی ایک استفار کا جملہ یہ ہے اللہ نے ودی مومنی بل مومنات اللہ بل الباد یا مجھے وقت اور سارے مومن بندوں کو اور ساری مومن عورتوں کو زندہ ہو انہیں بھی اور جو فوت ہو چکے انہیں اب کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاؤ تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے موم آپ نے سب کے لیے استفار کر دیا ہر مومن کے بدلے ایک نیکی آپ کو ملے گی اب وہ ایک بار کرو دو بار کرو روزانہ کرو اللہ کا ثواب بہت بڑا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے یہ ایسا عمل ہے جس کی منفی تو آپ کے لیے اور رب العزت اجر اسلام کے خزانے لٹانے والا ہے لٹانے چار سب کچھ تیار کرو بھاگو دوڑو ان خزانوں کو سمیٹنے کے لیے تبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب ربران دیا گوما قبول ہے سام یاد ہے مجھے بخش میرے والدین کو اور سارے مومنی وہ دن مومنی سارے مومن بندور بندے اور یہ وقف اس دن کام آئے جس دن طرح حساب قائم ہوگا جو قیامت کا دن ہے حساب و کتاب کا دن ہے پولیس سے گزرنے کا دن ہے میزان پر اعمال کے تلنے کا دن ہے حقوق وباد کے حساب کا دن ہے میں یعنی اس دن کے لیے ان تمام کٹھن مناظر کے لیے بخش دے سارے مومنین کو اور ساری موم کو یہ نیم شان دعا جس میں سارے مومنین شامل ہیں اور ہم بھی اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا سلا کتنا بڑا اجر کہ اس دعا کو پڑھا جا رہا ہے اور جو مومنی کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے دعا کرنے والے کو نیکی عطا فرمائے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں آپ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک دن میں کما سکتے ہیں جیسے ندیل اسلام کی ایک عزیز ہے منتخب جو شخص بازار میں داخل ہو یہ دعا پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ دہ لا شریک شریق الملک و الحمد يحی و الحمد الحمدل خیر ہوا کل گل شریف یہ دعا پڑھتے ہو بازار میں داخل ہو اللہ اکبر اللہ تعالی کی طرف سے دو طرح کو حاضر ملے لے ایک اللہ تعالیٰ دس لاکھ نیکیاں نا فرمائی حدیثی ہے اور دوسرا اللہ رب العزت دس لاکھ گناہوں کو معاف کرتے آپ گھر سے نکلیں راستے میں کتنے بازار آتے ہوں گے کتنی مارکیٹیں آتی ہوں گی اور ہر بازار میں یہ دعا پڑتے ہوئے داخل ہوں آگے گزر جائیں ایک دن میں رات میں لاکھوں کروڑوں جے گی آپ کما سکتے ہیں اور گناہوں سے آزاد اور پاک صاف ہو سکتے ہیں یہ خالق کائنات کے دین کی سماعت اور برکت ان کو لوٹ لو لیکن اساس وہی ہے اس کو تو پہچان دو صحیح ارکان کے ساتھ صحیح مارفت کے ساتھ جتنا یہ سہل معاملہ ہے اتنا اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا اتنا لوگ اس سے دور ہیں اس کلمے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے کلمے کے معنی کو تبدیل کر کے پیش کیا جا رہا ہے امت کو اصل معنی سے داخل کیا جا رہا ہے اور کسی کا زور کلمے کے گرد کے طریقہ کار پر ہے بتیاں مجھا دو حالتیں قائم کر لو اور سینے پر سربے لگا لگا کر اس کلمے کا ذکر کرو تاکہ لوگ انہی بھول بھلیوں میں کھو جائیں اصل حقیقت کو فراموش کر دیں اصل حقیقت اس کلمے کا معنی ہے اصل حقیقت اس کلمے کا مرحج ہے اصل حقیقت اس کلمے کی دعوت ہے اصل حقیقت وہ بنیاد ہے جو اس کلمے کا جہاد کہلاتی ہے اس کو پہچانو اور اس کو جانو اس کے بعد عمل کرو استفار کرو اللہ عمل قبول بھی کرے گا گناہ مراف بھی کر دے گا جیسے مرضی گناہ ہو اللہ ہر چیز بتاتے رہو اور اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے جس نے وہ کلمہ ٹھپرا دیا لفظ یا مانن جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اس نے انکار کر دیا اور قبول نہ کیا تو اس شخص کے کوئی نجات نہیں تو حجت گزار ہو روزے دار ہو سخی ہو نواز پڑھنے والا ہو زکاتے دینے والا ہو حج کرنے والا ہو عمرہ کرنے والا ہو لیکن یاد رکھو اگر لا الہ الا اللہ مشکوک ہے اس میں کوئی درار ہے اس کے فہم سامنے کوئی قدر ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں لیکن اگر یہ کلمہ اس کا اقرار ہے اور پوری قوت سے اس کے معنی کا علم ہے اور اس پر پختہ جو ہے وہ استقامت ہے استحکام ہے مضبوطی سے اس پر قائم اور کھڑا ہے تو اللہ رحم الزت اسی تعلق کو بندے کی مغفرت کی بنیاد بناتے یہ تردید ضروری ہے کہ پہلے فعلم لا الہ الا اللہ پھر عمل کی باری پھر وہ عمل قابل قبول یہ قواعد دین اسلام کے اللہ نے بنائے ہیں کوئی دین کسی کے گھر کا غلام نہیں ہے جیسے چاہو پھیر دو جو چاہو آڈر کر دو دنیا صحیح لوگوں ارے یہ دنیا تمہارا قید خانہ ہے اللہ کے عوامر کو اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لو یہاں تمہارے لیے اس تعلق سے کوئی آزادی نہیں ہے تم محکوم ہو اور غلام ہو اللہ تعالی کی شریعت کے اس کی پابندی کر لو اسی ترتیب کے ساتھ جو خالے کے نے پیش کی پھر اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کا فضل گناہوں ہم کی بخشیں انعیات اور اس کے وعدے اس کی رضا اس کی محبتیں تمہیں یہ خزانے حاصل ہو سکتے ہیں. مگر اس, اس, اس ترتیب پر چلتے ہوئے اور ان قواعد کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا, دعا ہے کہ اللہ رب رزت ہمیں ان قواعد کو بنانے کی توبین ادا فرما دے ان کا سچا فہم ادا فرما دے اور اللہ رب رزت ہم سب سے اس ان قواعد کی برکت سے راغی ہو جائیں اپنی رحمت کا معاملہ فرما لے سچے دین کا فہم ادا فرما دے اور وہ چیزیں جو بندوں کے گناہوں کی بخشش پر منتج ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے اور اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی میں گناہوں کے تعلق سے سارے معاملے پاک صاف کر کے ہمیں پاک صاف اپنے بلا بلالے اپنے ساتھ ملا لے حقول الحمد للہ